ٹانگ کے اجلاس میں ٹانگ کو اس لیے किया کیا تھا کہ ٹانگ کا جو اس زمانے کے نواب تھے وہ مسلم لیگ کا بڑا حامی تھا اور اس ٹانگ کے علاقے کے اندر اس ریاست کے اندر مسلم لیگ کے ان خیالات کا بڑا زور تھا ٹانگ کو سب سے پہلے منتخب کیا گیا ان اجتماعات کے سلسلے میں وہاں خود مادوی صاحب آپ لے یہ سترہ اٹھارہ اپریل انیس سو سینتالیس کو وہاں یہ اجلاس منعقدہ ان کا ہوا وہاں مادوبی صاحب سے متعین سوال کیا گیا کہ جب مطالبہ مسلمانوں کے لیے ایک مملکت حاصل کرنے کا ہے تو پھر کون سا امر مانیہ ہے کہ ہم ان کا ساتھ نہ دیں یہ خود ان کی جماعت کی طرف کے ایک فرد نے یہ سوال ان سے کیا تھا کہ مطالبہ تو مسلمانوں کے لیے ایک منگل حاصل کرنے آئے تو پھر ہم ان کا ساتھ کیوں نہ دیں اس مطالبے کے اندر جواب نے فرمایا کہ جب آپ ایک تاریخ کو خود غیر اسلامی مان رہے ہیں اپریل انیس سو سینتالیس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ غیر اسلامی مان رہے ہیں آپ اس تاریخ کو فرماتے تھے کہ میں نے تو انیس سو انتالیس کے الی... ام... ریزولشن سے پہلے یہ کچھ لکھا تھا جب ابھی یہ بات طے نہیں کی گئی تھی کہ یہ اسلامی ملک ہوگا اس بیان میں جو میں نے ابھی ابھی کہا ہے جو اگست تہتر میں انہوں نے دیا یہ کہا تھا کہ پہلے دن سے یہ چیز معلوم تھی کہ یہ اسلامی ہوگا لیگ کے تمام لیڈر اپنی تقریروں میں یہ کہہ رہے تھے اور قائد اعظم کو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن نظام اس مملکت میں قائم ہوگا اور یہ کہا تھا نا انہوں نے کہ مجھے کبھی شدہ ہی نہیں ہوا تھا کہ قائد اعظم مملکت کو اسلامی بنانے کے معاملے میں مخلص نہیں تھے شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ صورت تھی اپریل انیس سو سینتالیس میں یہ اقلیت کے صوبوں میں اور ٹانپ جیسی ریاست میں جہاں مسلم لیگ کا خاصا زور تھا وہاں اپنے ہی ایک, ایک جماعت کے فرد کے سوال کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ جب آپ ایک تاریخ کو خود غیر اسلامی مان رہے ہیں تو پھر کس منہ سے ایک مسلمان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کسی مسلمان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا ساتھ دیا جائے جن مسائل اور مسائل کا اس قدر رونا رویا جا رہا ہے یہ مسائل اور مسائل سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتے اگر مسلمان اسلام کے سل واقع سچے نمائندے ہوتے اور اگر مسلمان اب بھی سچے مسلمان بن جائیں تو آج ہی سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں مسائل تو پتہ نہیں مسلمان تو ضرور ختم ہو جاتے اس میں یہ لوگ ہندوستان کے ایک ذرا سے کونے میں پاکستان بنانے کو اپنا انتہائی مقصد بنائے ہوئے ہیں لیکن اگر یہ فل واقعہ خلوص قلب سے اسلام کی نمائندگی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو سارا ہندوستان پاکستان بن سکتا ہے سر الگ ایک کونے کے اندر سمٹنے کی بات چھوڑ دو سارا ہندوستان راجستان بناؤ بھائی دیکھا نا کس قدر قرفریب تھا یہ سارا ان کو سارا ہندوستان مسلمان بناؤ جناب جو باتیں قوم مسلمان یہ تو غنیمت ہے کہ خدا کی نصیحت میں یہ مقصود تھا کہ یہ خطۂ زمین مل جائے تو قائد اعظم ای جیسا ایک لیڈر ملا جس کے متعلق ہم وہاں اس زمانے میں بھی کرتے تھے تو ایک لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ انٹچڈ بائی hand during manufacture تعمیر کندن ہے مکینکل ہے ساری چیز اس کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا وہ ایسا وہ تھا نظر آتا تھا کہ وہ جذبات بات اس میں ہے ہی نہیں جیسے سرے سے ہر چیز وہ ریزن ویکسینیزن پہ دو اور دوڑ چار کی طرح قانون کے درازوں میں تول کے وہ یہ بیان کرتا تھا اور اسی کا سب کا تھا کہ یہ اتنی بڑی جذباتی قوم جو اس سے پیشتر سن انیس سو انیس کو لے کے اور سینتیس تک یہ ہرا, ہرا ہرا ہرا ہرا کرنے والے لیڈروں کے پیچھے خود بھی تباہ ہوئے قوم کو بھی تباہ کیا جھکڑ کی طرح اٹھے آندی کی طرح اٹھے آنسو کی, کی, کی طرح بیٹھ گئے اس قوم کے اندر یہ شخص پیدا ہوا اور اس نے دس سال کی تربیت سے اس قوم کو یہ سکھا دیا کہ جذبات کے مقابلے میں عقل و فکر کی روح سے فیصلے کیا کرو ورنہ اگر یہ قوم ویسی جذباتی رہتی جیسی اس سے پہلے تھی جس قوم تو یعنی اس زمانے میں سوتی ہے یہ جذباتی ہے قوم کی کیفیت یہاں اٹھ کے تاریخ کڑی کر دی کہ نہیں صاحب ہندوستان میں اسلام میں مسلمان نہیں رہ سکتے کیا کریں ہجرت کرو گی جی وہ کہاں جاؤ ہجرت کر کے جی افغانستان چلو یعنی انچاریاں نو آپ تو کسان نو نہیں سلبدا نہ ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارے یہاں کوئی جگہ بھی ہے ہمارے ہجرت کرو بھی وہاں چلو ہم موجود تھے یہ تو میں نے ارج کیا ہے نا کہ یہ چیزیں سنید نہیں ہے یہ تو دید ہے ہم کو اس کے اندر موجود تھے اس تاریخ کے اندر ریزان من اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اس تاریخ کے اندر سے اور انہیں واقعات اپنے آنکھوں سے دیکھے سے بہت آگے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں جو کوئی ہیں ان سے یہ چیزیں سن لو کہیں محفوظ کر لو ورنہ یہ کچھ بتانے والا بھی اس کے بعد آپ ہاں نہیں رہے گا کوئی فجرت موومنٹ لا دیں کی طرح اٹھا دی گئی ہاں کیا بات ہے ہندو لیڈر کی ساتھ نئے شاندار الفاظ میں سے مقالات شروع ہو گئے گاندھی طرف سے تو اللہ صاحب یہ ہے ہندو سے وہ کہتا تھا, یہ ہے کون دیکھتے ہو ایک وقت سب کی خاطر کتنا بڑا اشار کتنا بڑا جذبہ ذہن میں تو یہ تھا نا کہ خاص کام جہاں پاس نکلنے لوگ اسے کہتے ہیں اپنے نسب و اور مقصد کی خاطر جانے دے دینا قربان کرنا سب کچھ یہاں یہ چھوڑ کے اور چلے جا رہے ہیں چھوڑ کے کن کے لیے امرتسر سے زیادہ لوگ وہاں گئے تھے امرتسر اگرچہ سکھوں کا مرتبہ ہندو بھی زیادہ تھے لیکن وہاں تجارت سارے مسلمان کے ہاتھ میں تھی یہ خاص طور پہ یہ کشمیری فیملیز جو تھی تھیں امرتسر میں ان کا بڑا ہی کاروبار تھا اور وہ گڑھ تھا ہجرت موومینٹ کے لیے اشتعال دلانے کا کھانے کا آپ حیران ہو گئے کہ یہ سارے بڑے بڑے امیر گرانے وہاں کے سارا کاروبار چھوڑ کے اپنے گھروں تک ہندوؤں کے ہاتھوں کوڑیوں کے دامن بیچ کر جو بکر نہیں ہے ویسے ہی دے کر اور سارے ہی سب چلو جناب سلام لو ہم مسافروں کا کہ ہم تو دابل کو جا رہے ہیں میں کسی کے خاص طور پہ تخصیت کے متعلق نہیں کہنا چاہتا انہوں نے پوچھ لیا یہاں مولانا زفر علی مرحوم سے کہ صاحب یہ سب جو لوگ ہیں یہ جا رہے ہیں اتنا اہم بڑا اہم وریزہ جس کے لیے آپ کہتے ہیں شہادت سے کام نہیں ہے تو آپ تو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیوں نہیں کہنے لگے ریکروٹنگ آفیسر کبھی میدان جنگ میں جایا کرتا ہے ریکروٹنگ آفیسر ع یہ ہماری تاریخ چلے جا رہے ہیں اور وہاں جو یہ سارے کے ساری فوج در فوج جانی شروع ہوئی انہوں نے وہاں کہا کہاں آ رہے ہو بابا ہمارے پاس تو خود کھانے کو روٹی نہیں رہنے کو مکان تک نہیں جھونپڑیوں میں غاروں میں رہتے ہیں عزیزان یہاں سے پیدل جانے والے افغانستان وہاں انہوں نے راستے بند کر دی سب کچھ بیچ के کے یہاں سے تباہ ہو کے جائے کچھ راستے میں یوں جاتے ہوئے مر گئے کچھ وہاں جب جا کے پڑے تو بھوک اور بیماری سے مر گئے <تصفح> باقیوں کو انہوں نے واپس بھیجا واپسی میں مر گئے جو واپس آئے تو انہوں نے آن کے دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے کاروبار اور محلات وغیرہ سارے थे और لیے ہوئے تھے اور یہاں وہ بھیک مانگ رہے تھے <تصفح> یہ <تھی> یہ قوم <تصفح> اس کون سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک اتنے سے گوشے کے اندر اسلام کو سمٹا کے بیٹھ جاؤ گے ارے بابا سارا ہندوستان پاکستان بن سکتا ہے میری تو سنیے جائیے نہ ہندوستان سے ان ہندوؤں کے رحم و کرم سے مرنے کے لیے یہاں رہیے سارا ہندوستان ہم کہا کرتے تھے کہ یہ کہتی ہے سارا ہندوستان پاکستان بن جائے گا یہ تو ہمیں پتہ نہیں سارا ہندوستان مسلمانوں کا قبرستان تو ضرور بن جائے اپریل انیس سو سینتالیس میں ٹونگ کے مقام پر اپنی جماعت کے فرد کے اس سوال کے جواب میں یہ کہا جا رہا تھا محبوبی صاحب فرما رہے تھے کہ جس تاریخ کو آپ غیر اسلامی کہہ رہے ہیں اس کا ساتھ دینے کے لیے ایک مسلمان سے کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں اپریل سینتالیس جون میں یہ اعلان ہونا ہے نا سینتالیس لیکن اس وقت ذہن میں یہ تھا کہ جون اڑتالیس میں ہوگا صاحب چلیے آپ نے دیکھا کہ اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کو کس طرح بہکایا جا رہا تھا کہ وہ تاریخ پاکستان کا ساتھ چھوڑ دیں اگلا اجلاس پچیس اپریل انیس سو کو مدراس میں اس میں مادودی صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہندو اکثریت کے علاقے میں مسلمان عنقریب یہ محسوس کر لیں گے کہ جس قوم پرستی پر انہوں نے اپنے اجتماعی رویہ کی بنیاد رکھی تھی وہ انہیں بیابان مرگ میں لا کر چھوڑ گئی ہے اور ان کی قومی جنگ جسے وہ بڑے جوش و خروش سے بغیر سوچے سمجھے لڑ رہے تھے ایک ایسے نتیجے پر ختم ہوئی ہے جو ان کے لیے تباہی کے سوا اپنے اندر کچھ نہیں رکھتا جس قوم پرستی پر انہوں نے قوم پرستی یہی تھے نا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دو قومی نظریہ کا تو بانی یہ تھے انہوں نے مسلمانوں کو یہ تصور دیا اور اس کتاب کے حصہ اقبال اور دوم میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس طرح انہوں نے دو قومی نظریہ کی تائید میں کیا کچھ نہ کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم نے دو قومی نظریہ بنا لیا اور اپنے آپ کو ہندوؤں سے الگ قوم بنا لیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم اس طرح سے ہندوؤں کے آنکھوں سے تباہ ہو جاؤ گے اگر ایک ہی قوم یہاں تم رہتے تو پھر یہ تباہی کس طرح تم پہ آتی یہ کہا جا رہا ہے انیس سو سینتالیس اپریل میں معاف رکھیے گا یہ اشارہ کر دیا کریں بولنے والا جو ہے نا وہ یہ بات سن نہیں پائے کہ آزان ہو رہی ہے اقلیت کے صوبوں کے مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو انہیں उन्हें گانا قومیت کا ایک زہر پھیلایا گیا ہے سوچیے دو قومی दो کا کہتے ہیں کہ یہ بانی ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کس قدر یہ زہر پھیلایا گیا تمہیں ایک الگ قوم بنانے کا اس کا نتیجہ اس کے بعد تم دیکھو گے بھگتو گے <coughs> اخریب کے صوبوں والے تو الگ مملکت بنا کے بیٹھ جائیں گے تمہارے یہاں کیا ہے ہوگا سوچو اس کو جس جنگ ان کی قومی جنگ جسے وہ بڑے جوش و خروش سے بغیر سوچے سمجھے لگ رہے تھے یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا تھا ایک ایسے نتیجے پر ختم ہوئی ہے جو ان کے لیے تباہی کے سوا اپنے اندر کچھ نہیں رکھتا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تاریخ پاکستان کے بجائے اگر مسلمان آنے ہند اس دعوت کو قبول کر لیتے جو وہ دے رہے تھے تو آج ہندوستان کی سیاست کا نقشہ بالکل بدلا ہوا ہوتا اور دو چھوٹے چھوٹے پاکستانوں کی جگہ سارے ہندوستان کے پاکستان بن جانے کے امکانات ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے یاد رکھیے جو ہی ہندوستان کی سیاست کا موجودہ دور ختم ہو کر نیا دور شروع ہوا اقلیت کے علاقوں میں مسلمانوں کو اپنی واقعی یاس انگیز پوزیشن کا عام احساس شروع ہو جائے گا یہ ان کے گھر جا کے اقلیت کے مسلمانوں صوبوں کے مسلمانوں کو ان کے ہاں جا کے یہ چیز کہا جا رہا ہے یہ تقریریں اس قدر اشتعال انگیز اور نتائج کے اعتبار سے ایسی تباہ کن تھی کہ مدراس کے مسلم لیگی مسلمانوں نے ان کے جلسہ گاہ پر ہلا بول دیا اور انہیں سخت ناکامی کی حالت میں اپنا بوریا بستر سمیتنا پڑا جس زمانے میں ادھر مدراس میں ان کے اجلاس ہو رہے تھے ادھر پٹنہ میں بھی اسی قسم کے جلسے کیے جا رہے تھے اس زمانے میں ہندوؤں نے ملک ویر فسادات شروع کر رکھے تھے اور مسلم اقلیت کے صوبوں کے مسلمان بالخصوص مسلم لیگی مسلمان اندوہناک مصائب کا شکار ہو رہے تھے این اس وقت جماعت اسلامی کے سرکردہ رہنما امین اعصم صاحب اصلاحی پٹنہ میں مسلمانوں سے فرما رہے تھے یہ پٹنے میں اجتماع ہو رہا تھا ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو نازک حالات اس وقت پیدا ہو گئے ہیں یہ سرسری اور سطحی نہیں بلکہ ان کے اسباب نہایت گہرے ہیں <تصفح> جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گنڈوں اور بدماشوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں <تصفح> وہ دیر یا سویر یہ اور دیر س... یا سویر یہ درست ہو جائیں گے وہ سخت غلط فہمی میں مبتلا ہے ہمارے نزدیک یہ سارے حالات اس قومیت کی تعلیم کا نتیجہ ہے جس کو پیدا کرنے کے لیے اس ملک کے لیڈروں کی نے جدوجہد کی ہے دیکھ رہے ہیں یہ دو قومی نظریہ کے خلاف کیا کچھ کہا جا رہا ہے اس وجہ سے آپ کو صرف موجودہ ہنگاموں اور موجودہ فسادات پر ہی غور نہیں کرنا ہے بلکہ آئندہ کے مفاصل پر بھی غور کرنا ہے اور ایک سوچی سمجھی ہوئی اسکیم کے ماتحت آپ کو اس طرح کام کرنا ہے کہ ایک فساد کی جو فصل ہمارے لیڈروں کے ہاتھوں اس ملک میں بوئی گئی ہے فساد کی جو فصل اس ہمارے لیڈروں کے ہاتھوں اس ملک میں بوئی گئی ہے وہ نشو و نما نہ آنے پائے اور اس کے پھلنے اور پکنے سے پہلے لوگوں میں اس کے دس بھرے ہونے کا یقین پیدا ہو جائے <سکت> <سکت> اسی اجلاس میں ملک نسراللہ خان صاحب نے بھی خطاب دیا ملک نسر اللہ خان عزیز ان کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے جماعت اسلامی نے ان کا مقام کیا تھا اور مادود صاحب کے وہ کس قدر قریب تھے کہ انہوں نے حال ہی میں ان کی وفات پر یہ کہا تھا حضرت نے کہا تھا کہ میں بلا تشریح کہتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ جس, جس طرح نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی آواز پر صدیق حضرت صدیق اکبر بلا تردد جا کر اسلام دے آئے تھے ملک اللہ خان عزیز اسی طرح سے میری آواز پر میری جماعت میں شامل ہو گئے تھے ملک نصول اللہ خان عزیز نے اس پٹنے کے سیشن میں سنیے کہ کیا تقریر کی بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ان کی تقریر کی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقامت دین کے آغاز سے پہلے زمین کا ایک خطہ حاصل کر لینا ضروری ہے جہاں دین کو برپا کر سکیں حیرت ہے کہ یہ چیز خاصے سمجھدار اور بظاہر معقول اور عالم دین لوگوں تک کی طرف سے کہی جاتی ہے ایسی باتیں وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جو یا تو سیاست اور فلسفہ اجتماع سے کلیہ تن ہو اور محض ادھر ادھر کی چند باتیں اور نعرے سن کر سیاسی تاریخوں میں شامل ہو گئے ہوں اور کوئی اور سمجھدار آدمی موجود نہ ہونے کی وجہ سے لیڈری کے درجے تک پہنچ چکے ہوں کسی سمجھدار آدمی کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے <تصفح> وہ لیڈری کے درجے تک پہنچ چکے ہوں اس قسم کے ہی لوگ اس قسم کی باتیں کر سکتے یا پھر نفر پرستی میں مبتلا اور خدا کے خوف سے آزاد ہونے کی وجہ سے ان پڑھ اور حقائق کو سیاست سے ناواقف عوام کو بے وقوف بناتے تاکہ وہ ان کے چنگل سے نکلنے نہ پائے ورنہ موٹی بات ہے سنیے موٹی بات کہ حکومت کے قیام کے لیے آپ کو ایند اور گارے کی ضرورت نہیں کہ آپ کی تو آتے زمین ٹانگتے پھرے جی حکومت کے لیے آپ کو کسی خطاع ارد کی کسی زمین کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آپ کو زمین کی ضرورت نہیں بلکہ ایک ایسی مضبوط اور منظم جماعت کی ضرورت ہے جو آپ کے پیش نظر نظریہ حکومت کو ماننے اور اس کے لیے مر مٹنے والی ہو اگر آپ نے ایسی جماعت پیدا کر لی تو جہاں بھی وہ ہوگی وہیں وہ اس نظریہ کی حکومت قائم کر لے گی زمین کی تو ضرورت ہی نہیں ہوگی تو یہ کتنے ہوگے گی یہ جماعت عزیزان اپریل سنتالیس کے اواخر میں یہ تقریریں ہو رہی ہیں اقلیت کے صوبوں کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کے بعد آپ سوچئے کہ یہ ایک گہری سازش تھی یا نہیں ہے اور اگر کسی کو اب بھی اس میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے تو وہ سن لے کہ پٹنہ کے اسی سیشن میں اسلامی جماعت کی دعوت پر خود مہاتما گاندھی نے اپنی شام کی پرارتھنا کو ملتوی کر کے شرکت کی تھی سن رہے ہیں آپ ہے تاریخ تاریخ پاکستان کی آپ کے سامنے انہوں نے اصلاحی صاحب کی اس تقریر کو سننے کے بعد فرمایا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سارے فساد اور جھگڑے یہ دو قومی نظریہ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہہ کیا کہ مسلمانوں کو ایک الگ قوم ہونے کا تصور ان کے دلوں میں جاگنی کر دیا ہے اس تقریر کو سننے کے بعد فرمایا تھا کہ میں نے آپ کی تقریر کو بڑے غور سے سنا اور مجھے اسے سن کر بڑی مسرت حاصل ہوئی ان کے ذہن میں تھا کہ جون اڑتالیس تک ہمارے پاس ایک خاصا سال بھر کا وقفہ ہے ہندوستان کے تمام اقلیت کے صوبوں میں پہنچ کے ہم یہ سارا زہر ان میں پھیلاتے چلے جائیں گے سوچیے ویزا نے مان ہم یا مسلم لیگ والے یا قائد اعظم یا ان کے ساتھی یہ کچھ جو ہو رہا تھا ان صوبوں کے اندر انہیں دیکھ کر ہم سے کیا گزر رہی تھی بے پناہ روپیہ سر ہو تھا انہیں استعمال کے اوپر نامعلوم ابھی ان لوگوں کے منصوبے کیا کیا تھے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جلد بازی نے ان پر پانی پھیر دیا اور اس نے جون اڑتالیس کے بجائے جون 47 ہی سیمے تقسیم ہند کا اعلان کر دیا لیکن ان مخالفین کے ترکش میں ابھی ایک تیر باقی تھا انہوں نے وہ تیر بھی یہ کہہ کر چلا دیا کہ سرحد میں ویفرینڈم کرایا جائے کہ وہ صوبہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہے گا یا ہندوستان کے ساتھ سب سے بڑا اکثریت کا صوبہ تقسیم ہند کا اعلان ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ چیز جو تھی ریفرنڈم کی سکیم لائی گئی خان عبد الغفا خان کی طرف کانگریس کی طرف انگریز کی طرف مولانا آزاد نے جو اپنی کتاب لکھی ہے انڈیا ون فریڈم جو لکھی انہوں نے لکھائی تو تھی اپنے مرنے سے پہلے شاع ہوئی تھی ان کی وفات کے بعد اس میں مولانا آزاد نے یہ لکھا ہے کہ تقسیم ہند کے متعلق جب یہ اسکیم کاگریس کے جلسوں کاگریس کی ورکنگ کمیٹی کے اندر پیش ہوئی تو اس میں سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے ابل کلام آزاد تھے اور عبد الغفار خان اور عبدالغفار خان صاحب نے اس میں کہا تھا ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا کہ انہوں نے ہندوؤں سے بالخصوص گاندھی جی سے گڑ گڑا کر یہ کہا کہ ہم نے تو آپ کی اس آزادی کی تاریخ کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور آپ کی اب حالت یہ ہے کہ ہمیں بھیڑیوں کے سپرد کر کے آپ جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا کہ اچھا انگریز تو اب کیا کیا جائے کلا بیٹھا ہے اس کو تقسیم کرنے کے لیے آئیے صوبۂ سرحد کے لیے تو ایک نئی چیز جو ہے اس کو شوشا چھوڑیے اور وہ یہ کہ سرحد میں ریفرنڈم کرایا جائے کہ اتنی بڑی اکثریت کا علاقہ اس میں ریفرینڈم کرایا جائے ابھی یہ باقی تھی بات اس ریفرنڈم کی تقسیم ہند کے انعام کے بعد کی بات ہے ابھی دانے مانئے ریفرینڈم کرایا جائے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا پاکستان کے ساتھ یہ مرحلہ پھر بڑا نازک باؤنڈری کمیشن نے گرداسپور کا ضلع جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ہندوستان کے ساتھ ملا دیا تو ہم مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں اس قدر مسلسل مصیبتوں میں الجھ گئے اگر اس ریفرنڈم کے نتیجے میں صوبہ سرحد کا الحاق ہندوستان کے ساتھ ہو جاتا تو آپ سوچیے کہ اس کے بعد پاکستان کتنے دنوں تک زندہ رہ سکتا تھا اس وقت ایک ایک ووٹ پوری کی پوری مملکت پر بھاری تھا اس کے متعلق مادھوبی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے ارکان جماعت کو رائے دینے کی تو اجازت دے دی رائے دینے کی صرف لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ رہا یہ سوال کہ کس چیز کے حق میں رائے دیں تو اس معاملے میں جماعت کی طرف سے کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی کیونکہ جماعت اپنے ارکان کو صرف ان امور میں پابند،, پابند،, پابند کرتی ہے جو تحریک اسلامی کے اصول اور مقصد سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ معاملہ نہ اصولی ہے نہ مقصدی یا اللہ معاملہ آپ نے سن لیا کیا تھا نہ اصولی ہے نہ مقصدی ہم کوئی اپنی جماعت کو رہنمائی اور ارداج نہیں دے سکتے ٹھیک ہے ووٹ میں کس کے حق میں ووٹ دیں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں للہ الحم کے ان کے اس قسم کے زہر میں بجے ہوئے نشتروں کے باوجود مسلم لیگ کو ریفرینڈم میں کامیابی ہوئی سرحد کی ریفرینڈم کا مسئلہ اس قدر اہم تھا کہ تشکیل پاکستان کے بعد جماعت اسلامی والوں سے جب بھی اس کے متعلق بات کی جاتی تو ان سے کوئی جواب اس کا نہ بن پڑتا بلاخر انہوں نے اسی ہر سے کام لیا جو ان کا مخصوص ہتھیار ہے یعنی سفید جھوٹ سنیے مادودی صاحب کا یہ ایکسیکٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جماعت سے قتم یہ نہیں کہتے کس کو بول دو یا کس کو نہ بوٹ یہ اصولی اور مقصدی بات ہے ہی نہیں لیکن جب وہ ان اعتراضات سے پاکستان بننے کے بعد تنگ آ گئے تو ان کے جماعت کے تحریک کے تحریک ترجمان اخبار ایشیا نے اپنی اکیس ستمبر انیس سو انہتر کی عشایت میں لکھا سنیے کس طرح سے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جیسا مادوری صاحب نے کہہ دیا تھا کہ یہ باتیں تو میں نے تحریک وہ کرار باد پاکستان پاس ہونے سے پہلے کہیں تھی ایشیا لکھتا ہے کہ جب پاکستان سے الحاق کے لیے ریفرنڈم کا وقت آیا تو جماعت اسلامی کی پوری تنظیم مولانا مادودی کی ہدایت پر پاکستان کے حق میں مصروف جہاد ہو گئی آپ کی طرف سے تو کوئی تاریخ ہی نہیں لکھی گئی وہ تاریخ مرتب کر رہے ہیں یہ بنے گی تاریخ آپ کی اس کے بعد اس سلسلے میں ایک با... اور بات با... بھی قابل غور ہے اس وقت پاکستان کا اعلان ہو چکا تھا عملی تقسیم میں چند دن باقی تھے مادی صاحب جس شدت سے پاکستان کی مسلسل مخالفت کرتے چلے آ رہے تھے اور یہاں کی مملکت کو کافرانہ نظام سے بھی بدتر لانب قرار دے رہے تھے اس کے پیش نظر عام اندازہ یہی تھا کہ وہ ہندوستان میں رہ کر اپنی اس اسکیم پر عمل پیرا ہوں گے جس کی روح سے وہ کہتے تھے کہ سارے کا سارا ہندوستان اسلامی مملکت بنایا جا سکتا ہے یعنی اندازہ کچھ ایسا ہی تھا کہ وہ کچھ ایسا کریں گے لیکن ان کی سازش کا تقاضا کچھ اور تھا اور وہ یہ کہ اب پاکستان کے اندر بیٹھ کر اس کی تقریب کے لیے کوشش کی جائے چنانچہ اس زمن میں انہوں نے ریفرینڈم کے سلسلے میں یہ کہا کہ البتہ شخصی حیثیت سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں خود صوبہ سرحد کا رہنے والا ہوتا تو استوا بے رائے میں میرا ووٹ پاکستان کے حق میں پڑتا ہے زمین ہموار کر دی ادھر آنے کے لیے دماغ کے متعلق وہ کچھ کہا جا رہا ہے نے مان دیا مودودی صاحب نے جس طرح اور جس قدر تحری کے پاکستان کی مسلسل اور متواتر مخالفت کی اس کی تفاصیل آپ کے سامنے آگے ہیں. ان میں میں نے ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہا تمام تفصیلات ان کی اپنی تحریروں پر مشتمل ہیں ایک طرف اسے دیکھیے اور دوسری طرف مودودی صاحب کا چودہ اگست انیس سو چھتر کا وہ بیان ملادہ فرمائیے جس کے اقتباسات میں پہلے دے چکا ہوں کل کی بات ہے ابھی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ خیال کرنا کہ جماعت اسلامی کا قیام مسلم لیگ کا مقابلہ کرنے اور تاریخ پاکستان کے خلاف ایک دوسری تاریخ اٹھانے کے لیے کیا گیا تھا نہض ایک بے جا بدگانی ہے یہ بدغمانی صرف اسی صورت میں سے ہی ہو سکتی تھی جبکہ جماعت نے تحریک پاکستان کے خلاف کوئی مہم چلائی ہوتی یا کوئی جلسہ کیا ہوتا یا کوئی قرار پاس کی ہوتی یا اس کے اجتماعات میں مخالفانہ تقریریں ہوتی یہ کچھ تو ہوا ہی نہیں تھا لیجئے ریزا نے مان اگست چھتر میں یہ یوم آزادی جو آپ کا تھا چودہ اگست اس میں نوائب وقت کے پورے صفحے کے اوپر یہ بیام چھپا ہوا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوا کل کی بات کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں بدگمانی ہو سکتی تھی جب ہم نے کچھ ایسا کیا ہوتا لیکن اگست اکتالیس سے اگست سینتالیس تک جماعت کی پوری کاروائیوں میں کسی ایسی چیز کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی ہاں کیا دھڑنے تھے بات ہوئی نا جرت ہوئی نا جھوٹ بولنے کی भी جانے والی کیا بات ہے ہم تو انہیں راہوں کے بھی سچ کے جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کہا جا سکتا ہے تو بس یہ کہ ہم نے تحریک پاکستان میں حصہ نہیں لیا تھا بہرحال سنیے ہم نے جس وقت یہ کام شروع کیا تھا یہ کام وہ سارا جو میں بتایا ہوں اس وقت میں اسے برحق سمجھتے تھے اور آج اس سے زیادہ برحق سمجھتے ہیں اس کی وہ اتنی بڑی ضرورتیں عادی والی ابھی میں بتاؤں گا بندر طویلے کی سردے مجھتا ہے یہ ضرورتیں کیسا پیادا, کیسی پیدا ہو جاتی ہیں مملکت کے اندر بیٹھے ہوئے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت بھی برحق سمجھتے تھے جو آج ہم اس سے بھی زیادہ اس کو برحق سمجھتے ہیں جو کچھ ہم نے وہاں کیا تھا مجھے اس بیان پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں اگست سنتالیس تک کی تفاصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے اب یہ دیکھیے کہ اس کے بعد انہوں نے کس انداز سے اپنی مخالفت جاری رکھی اور اب تک جاری رکھتے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے الفاظ میں وہ اس مخالفت کو آج اس سے بیس زیادہ برحق سمجھتے ہیں جس قدر برہد تقسیم سے پہلے سمجھے تھے اور اب ہمارے سامنے تیسرا باو آتا ہے تشکیل پاکستان کے بعد پاکستان وجود میں آگیا اور مدودی صاحب اپنی سوچی سمجھی اسکیم کے ناتحت پٹھان کورٹ سے منتقل ہو کر لاہور میں آبراجمان دیے یہاں سے ان کی سازشوں کی داستان کا نیا باب شروع ہوتا ہے ہندوؤں نے تقسیم ہند کو قون و کنہن مان تو لیا تھا لیکن انہوں نے دل سے اسے کتن تسلیم نہیں کیا تھا اندازہ لگائیے کہ پنڈت جواہر لال نہرو تقسیم ہند کے فیصلے پر کانگریس کی طرف سے रहे کر رہے تھے اور دوسری طرف سے اپنی قوم سے کہہ رہے تھے کہ ہماری اسکیم یہ ہے کہ ہم اس وقت مسٹر جینا کو پاکستان بنانے دیں اور اس کے بعد معاشی طور پر یا دیگر انداز سے ایسے حالات پیدا کرتے جائیں جن سے مجبور ہو کر مسلمان گٹنوں کے بال جھک کر ہم سے درخواست کریں کہ ہمیں پھر سے ہندوستان میں مدمن کر لیجیے گھرلے سے کہا جا رہا تھا تقسیم کا اعلان ہو رہا تھا ریڈیو پہ تو ایک طرف جواہر لال نہرو نے اور ان کے مقابلے میں قائد اعظم ملاح الرحما نے اعلان کیا تھا ادھر سے یہ اعلان ہو رہا ہے اور ادھر سے وہ اپنی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ گھبرائیے نہیں چند دن کی بات ہے اس سلسلے میں نہیں تین جون انیس سو سینتالیس کو تقسیم ہند کا اعلان ہوا اور سولہ جون انیس سو سینتالیس کو آل انڈیا کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے حسب زیل ریزولیشن پاس کیا کہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کو پورا پورا یقین ہے کہ جب موجودہ جذبات کی شدت میں کمی آ جائے گی تو ہندوستان کے مسئلے کا حل صحیح صحیح پس منظر میں دریافت کر دیا جائے گا اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے دو الگ لب قوم ہونے کا باطل نظریہ مردود قرار پا جائے گا ریزولشن کا اس سلسلے میں وہاں کیا سوچا جا رہا تھا اس کا انکشاف بھارت کے سابق چیف جسٹس مسٹر مہاجن نے یہ کہہ کر کیا تھا کہ ہندوستان نے دسمبر انیس سو سینتالیس میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان پر حملہ کر دیا جائے لیکن بعض داخلی مسالے کے پیش نظر اس فیصلے پر عمل برآمد نہ ہو سکے دسمبر سینتالیس میں حملہ کر دیا اس سے بھی آگے بڑھی مسٹر گاندھی نے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ستیہ گرہ عدم تشدد نان وائلنس کے مہاتما تصور کیے جاتے تھے جنگ کے خلاف مسٹر گاندھی نے چھبیس ستمبر 1947 को अपनी کو اپنی پرارتھنا کے بعد का سرحد کا ذکر کرتے ہوئے اپنے خطاب کے دوران کہا تھا کہ اگرچہ وہ ہر قسم کے جنگ و جدال کے مخالف رہے ہیں لیکن اگر پاکستان سے انصاف حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے اگر پاکستان اپنی سابت شدہ غلطی پر نظر ڈالنے سے مسلسل انکار کرتا ہے اور اسے کم کر کے دکھاتا جاتا ہے تو ہندوستانی یونین کی حکومت کو اس کے خلاف جنگ کرنی پڑے گی گاندھی کہہ رہا ہے یہ تھے حالات عزیزان مند تقسیم کے بعد جب پاکستان وجود میں آیا ہے ہندوستان ہماری بربادیوں کی یہ اسکیمیں اس وقت تیار کر رہا تھا جب یہاں حالات یہ تھے کہ نہ فوج کی تقسیم ہوئی تھی نہ اسلحہ یہ سب ہندوستان کے قبضے میں تھا. حتیٰ کہ پاکستان کے حصے کا نقد روپیہ بھی وہ دبا کر بیٹھ گیا تھا ہم سے پوچھی عزیزان من کہ ہم جو وہاں سے آئے تھے تو ہم نے آ کر سیکرٹریٹ کس طرح سے کس طرح سے کائم کیا تھا یہ راستے میں ہماری تو یہ گاڑیاں بھی جلا دی گئی تھی ریکارڈ بھی سارا ختم ہو چکا ہوا تھا یہ پیکنگ کیسز کچھ تھوڑے بہت جو آ گئے تھے ہم نے کراچی میں آ کے درختوں کی کائے میں پیکنگ کیسز رکھ کے ان کے اوپر بیٹھ کے ہم نے سب سے پہلے تشکیل کیا تھا حکومت پاکستان کی سیکرٹوریٹ کو رہنے کے لیے مکان نہیں تھے کہیں سے مان کے کچھ ٹینٹس آئے تھے اور وہ ٹینٹس چاندی دنوں کے بعد کراچی کی آب و ہوا کے اندر تو یہ چیزیں جل پھٹ جاتی ہیں وہ پارچا پارچا ہو چکے ہوئے تھے ان حالات میں ہم یہاں آئے تھے اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف پناہ گزینوں کے لاکھوں کی تعداد میں لٹے پٹے خانہ خراب کافلے خون کے دریا عبور کر کے پاکستان کی طرف چلے آ رہے تھے ایسے نازک دور میں ہندوستان یہ کچھ سوچ رہا تھا اور پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے مادودی صاحب اس کی بنیادوں تب کو کھوکھلا کرنے میں مصروف تھے مثلاً تشکیل مملکت کے بعد مغربی پاکستان کی حکومت نے اپنے ملازمین سے کہا کہ وہ حکومت پاکستان کی وفاداری کا حلف لیں گورمنٹ سروینٹ سے یہ لیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان سے وفاداری کا حلف لیں بعض سرکاری ملازمین نے جو جماعت اسلامی سے وابستہ تھے امیر جماعت سے استثاب کیا اور انہوں نے یہ رائے دی کہ یہ حلف اس وقت تک ناجائز ہے جب تک یہ نظام حکومت پورے طور پر اسلامی نہ ہو جائے چنانچہ اس مشورہ کے مطابق بعض سرکاری ملازموں نے حلف وفاداری لینے سے انکار کر دیا اور ان کے خلاف محکمانہ کاروائی ہوئی روزنامہ نوائے وقت کی دو ستمبر انیس سو اڑتالیس کی عشائت میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ سول سیکرٹریٹ کے ایک اسٹینٹ کو اس بنا پر معطل کر دیا گیا ہے کہ اس نے حکومت پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس صورت میں پاکستان کا وفادار رہ سکتا ہوں جس صورت میں اس کا نظام حکومت چھڑی ہو دیکھ رہے ہیں آپ ملازمین حکومت پاکستان کے اندر یہ چیز پھیلائی جا رہی ہیں معاملہ یہیں تا ختم نہیں ہو جاتا اس جماعت نے پاکستان کی فوج کو بردشتہ کرنے میں بھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اپریل 1948 کا ذکر ہے کہ اخبارات میں شاید شدہ خبر کے مطابق جماعت اسلامی کی مدلس شورا نے جماعت کے ارکان کے فوج میں بھرتی ہونے کے متعلق کوئی فیصلہ کیا جس کی روشنی میں اس جماعت کے قیم نے چند ماہ بعد ایک خط کے جواب میں لکھا فوج کی بات کر رہا ہوں عزیزہ نم سوچیے کہ وقت کتنا نازک تھا ہمارے اوپر اس زمانے میں سول کے ملازمین سے یہ کہا جا رہا تھا کہ الف وفاداری مت لیجیے فوج کے متعلق ان کے کیم یعنی سیکٹری کا یہ خط اخبارات میں شائع ہوا تھا کہ موجودہ حکومت پاکستان غیر اسلامی ہے اس لیے ہم مسلمانوں کو اس کی فوج یا ریزرو دستوں میں بھرتی ہونے کا مشورہ نہیں دے سکتے تو پتا نہیں ہماری آپ کی قسمت میں یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہم مظلوموں کی مظلومیت کے اوپر ہی کچھ رحم آ تھا جو ہم بچ گئے یعنی ہندوستان میں پاکستان پر حملہ کرنے کی اس اسکیمیں تیار ہو رہی تھی اور پاکستان میں مودوبی صاحب اس قسم کے فتوے جاری کر رہے تھے اسی زمانے میں جہاد کشمیر کا مسئلہ ابھرا اور مادونی صاحب نے اس میں شرکت کو شرن ناجائز قرار دے دیا یہ داستان عام طور پر معلوم ہے اس لیے میں اس کے متعلق تفصیل سے کچھ کہنا ضروری نہیں سمجھتا اس لیے بھی کہ اس کے لیے وقت نہیں ہے داستان بڑی لمبی ہے ہم نے تلو اپنے طلب اسلام میں اس کے متعلق بڑی تفصیل سے لکھا ہے بعد میں ان لوگوں نے بہت جھوٹ بولے بہت تعویلات کی لیکن ہم نے ان کے بیانات کا ایک ایک لفظ قلم بند کر لیا اور آپ ایران ہوں گے کہ ہمارے اس تعاقب کی بنا پر ان کی مجلس شورا کو اس کے بعد اپنے ہاں یہ ریزولیشن پاس کرنا پڑا کہ مادودی صاحب نے جس زمانے میں یہ بات کہی تھی وہ کچھ حالات مختلف تھے آج بہرحال حالات بدل گئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات ناجائز نہیں ہے دوسروں کا حالات مختلف تھے اب بدل گئے تھے جہاد کشمیر کے متعلق مولانا شبیر احمد عثمانی علیہ الرحمہ مسلم لیگ کے آپ کو معلوم ہے کہ ساتھ تھے اور بہت بڑے رکن رکیم تھے ان کے اور مودوبی صاحب کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی ہے اس مسئلہ کے اوپر وہ چھپ چکی ہوئی آپ اس میں دیکھیے مولانا شبیر احمد صاحب جیسا آج ملا وہ یہ چیز ثابت کر رہے تھے کہ بابا یہ این جہاد ہے تمہیں پتہ نہیں کہ کشمیر کتنا اہم ہے مسلمانوں کے لیے پاکستان کے لیے وہ اسے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ ثابت کر رہے تھے اور یہ اس کی مخالفت کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ یہ بات نہیں کہ ہنگامی طور پر کہہ دیا تھا اس کی مخالفت ان لوگوں کی طرف سے علماء کی طرف سے ہوئی انہوں نے شریعت کے مطابق ان پر یہ سب کچھ لکھ کے بتایا بڑی لمبی چوڑی خطوں اور انہوں نے کہا کہ ایک بار نہ ماننے کے لیے تیار نہیں کا تن ناجائز ہے اس جہاد کے اندر صرف ہونا یہ جہاد ہے ہی نہیں سر کشمیر کے مسئلے جیسا کہ میں ابھی ابھی کہہ چکا ہوں اس زمانے میں پاکستان کی نوزائیدہ مملکت بڑے محیب خطرات سے دو چار تھی نئے پیش آمدہ حالات میں اندرونی نظم و نسق کا سنبھالنا ہی کچھ معمولی کام نہ تھا کہ اس کے ساتھ پناہ گزینوں کے سیلاب نے سارا سلسلہ در ہم بم کر دیا اس وقت ملک میں بڑی ابتری پھیل رہی تھی اور حالات بڑے پریشان کن تھے ایسے حالات میں تباہی, س... تباہی سے محفوظ رہنے کا ایک سہارا ہی تھا اور وہ تھا قائد اعظم کی ذات پر اہل پاکستان کا کلّی اعتماد اور مادودی صاحب کی انتہائی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کا قائد اعظم کی ذات پر یہ اعتماد باقی نہ رہے آپ نے اگست 76 کا بیان تو میں نے پڑھ سنایا تھا جس میں کہتے ہیں کہ پہلے دن سے ہی ان کے متعلق مجھے یقین تھا کہ یہ قرآنی مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں اور مجھے کبھی اس میں چھوڑا ہی نہیں ہوا وہ جانتے تھے کہ اگر اس میں تزلزل آ جائے تو پھر یہ عمارت سلامت نہیں رہ سکتی واقعی مسائل اتنے سے عمر کے آگے ہوئے تھے کہ اگر یہاں یہ خیال یہ یہ تاریخ پھیلا دی جاتی نا کہ یہ سب کچھ اس سے کیا ہوا ہے جذباتی قوم ہے عیزان من اس کو تو پوچھو نہیں کیا کیا, کیا کرتی ہے ان گناگار آنکھوں کا دیکھ مولانا محمد علی جوہر کا نام سن کے بھی احترام سے سر جھک جاتا ہے اس انداز کے مختلف لیڈر مسلمانوں نے امرتسر کی جب پہلی کاگریس جہاں ہوئی ہے میں اس کے اندر شامل تھا ہوں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ جب جیل سے رہا ہو کے سیدھے امرتسر پہنچے ہیں تو انہی مسلمانوں نے انہیں کسی گاڑی میں سوار نہیں ہونے دیا اس گاڑی کو یہ خود گھوڑوں کی طرح چلا کے اور گر کے لے کے گئے تھے اتنا احترام اور اسی مسلمان قوم کو جب ورغلایا گیا ہے وہاں اسی محمد علی جوہر کے متعلق ہم نے دیکھا دلی کی شاہی مسجد کے اندر ممبر پہ کھڑے وہ قرآن و حدیث کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے مسجد کے اندر ان کے اوپر جوتا پھینکا گیا تھا یہ تھی یہ قوم